سرکار مدینہ راحت کلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان باقرینہ ہے لوگوں بے شک سے قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت دروج پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیجت من عملی خیر نیت خیر مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھے کام نیک کام جائز کام نیک اور جائز کام ہے جس کا در اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر در ثواب بھی زیادہ حصول ثواب آخرت رضاء رب الام جلا جلال کے لیے اچھی اچھے نیتیں کر لیجئے اس سلسلے میں تاکہ آپ کا شامل رہنا کار ثواب ہو سکے ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ اسلام کی بنیادی باتیں اس کی تفصیل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے رب العلام جلا جلال کے لیے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا سلسلہ دیکھوں گا ان میں دین کے آداب کو مرخوز خاطر رکھوں گا اور جن کا واقعی ذہن ہو وہ یہ ذہن بنائے کہ اول تاخیر سلسلے میں شریک ہوں گا ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں فیضان مدار مذاکرہ مدر مذاکرے کے مدری گلدستوں کو مدری مذاکرے کے مدری گلدستے مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں کبھی مدری منوں کے سوالات امیر السنت کے جوابات کبھی دلچسپ سوالات اور امیر السنت کی ایمان افروز جوابات اور اسی طرح اسلام کی بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتوں میں مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آ چکے ہیں یعنی اللہ تعالی کے لیے ہمیں کیا قائد رکھنے چاہیے اور بعض لوگ نہ بولنے والی باتیں بول جاتے ہیں اس کے حوالے سے میں سنت کیا مدلی پھول دیتے ہیں اور پھر اسی طرح ہم یہ کرام علی مثلاۃ و تسلیمات کے تعلق سے ہمیں کیا ہمارا ذہن ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اور پیارے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمیں کیا ہمیں شریعت اسلامیہ کیا رہنمائی کرتی ہے آج کا ہمارا موضوع ہے فیضانِ معراج کہ ماہ رجب المرجب ہے اور آنے والی شب ستائیسویں شب بھی ہے اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے جو آج اسلام کی بنیادوں اسلام کی بنیادی باتوں میں موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے فیضانِ معراج تو سب سے پہلے واقعہ معراج کے وقت سرکار علی سلاط وسلام سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی آئیے مزہ گلدستہ دیکھتے ہیں سارے بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ میراج کے وقت سرکار تو صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی فیضان مغراج جو کہ دعوت اسلامی کا اشاطی ادارہ مقبض المدینہ نے یہ کرسانہ شاعری کیا بہت پیارا سال ہے اس میں یہ لکھا ہے صفحہ تیرہ پر بے کے گیارہویں سال یعنی ہجرت سے دو سال پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مبارک جو ہوئی تھی وہ چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اعلان نبوت جو ہوا تھا اظہار نبوت ہوا تھا وہ چالیس سال کی عمر شریف میں تو بے کے گیارہویں سال اور ہجرت سے دو سال پہلے تو کے گیارہویں سال یعنی اکاونوے سال یعنی پچاس سال عمر شریف گزارنے کے بعد اکیاون سال کی عمر میں ستائیس عجب المرجب پیر شریف کی سوانی اور نور بھری رات یہ میراج شریف کا ایمان افروز موجودہ ظہور پذیر ہوا تھا اعلم اعلم جامع المدینہ راجستان ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے واقعہ معراج میں پیارا کر صلی اللہ تعالی علی وسلم کے عمر شریف کی تفصیل جانی واقع معراج کب پیش آیا آئیے ایک دلچسپ انداز سے مدنی گلدہ دیکھتے ہیں چلو میرے بزرگوں جواب دیجئے میراج کا واقعہ کس تاریخ اور کون سی شب کو پیش آیا ساٹھ سال سے زائد پپا یہی رہیں گے اس سے اوپر تریسٹھ سات سال یہ ہجری سنگھ کے حساب سے تو ساڑھے اٹھاون میں چل جائیں گے ماشاءاللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد بھائی ہے عمر میری عمر پینسٹھ ستائیس رقجب الرجب اور تیر کی شب جواب درست ہے آل ستائیس میں شب جب المرجب کی ستائیسویں شب شب پیر یہ میرا شریف کا واقعہ روپیر ہوا علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدوئی مذاکروں میں ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یعنی امیر اور سنت سے تو جوابات یہی جاتے ہیں امیر وسنت بھی بڑے دلچسپ انداز سے سوال جواب کی صورت ہوتی ہے تحائف بھی دے جاتے ہیں اور بڑی دلچسپی کا سامان بھی ہوتا ہے جو عشقۂ رسول مستقن مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے یا کبھی کبھی بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ یہ اسے دیکھتے ہوں گے اور بڑے ایک اچھے انداز سے یوں مطلب علم دین کی دہرائی کا بھی سلسلہ مدنی مذاکروں کے بیچ میں ہوا کرتا ہے اچھا یہاں امیر الرسنت نے جو ہمارے پچھلے مدنی گلدسے میں جواب دیا فیضاناج کتاب سے یہ آپ جو ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مقط المدینہ سے لے سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک اور رسالے کی بھی بات کروں گا رجب کی بہاریں یہ امیر سنت کا رسالہ ہے رجب المرجب کے لیے بھی آپ نے رسالہ دیا ہے شابان المعظم کے لیے بھی رمضان مبارک کے لیے تو فیضان رمضان فیضان سنت کا ایک باب ہے اور آپ جیسے رجب المرجب آئے تو اس کا شابان آئے تو آقا کا مہینہ کا اور اس سے پہلے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے فیضان رمضان بھی پڑا کریں جامعات المدینہ آگرہ ہند والے ہمارے درمیان ہیں تو ان کو بھی یہ مدنی پھول ہیں کہ وہ اس انداز سے یہ رسائل جو امیر سنت کے ہیں یہ رسائل پڑنے کی سعادت حاصل کیا کریں اور یہ کہ ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ اب ہم آ رہے ہیں مدری گلدستہ لے کراج کر کا انکار کرنے کا حکم آئیے امیر عال سنت سے سنتے ہیں محمد شب ہاں ہوں تلس ٹیکسز سے یہ شاید سنوائیے کہ اگر کوئی سرے سے معراج کا انکار ہی کر دے اور کہہ دے کہ ایسا ممکن ہی نہیں اس کی دلیل میں یہ بھی کہے کہ ام المومن حضرت سیدت العائشہ صدیقہ اللہ تعالہ نے بھی اس کا انکار فرمایا تو اس شخص کے بعد میں کیا حکم ہوگا جب معی نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میراج کروائے گی تو بی بی وسلم کے گھر تشریف بھی نہیں لائی تھی شریف کا انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا اس میں میں آپ کو تقسیم عرض کر رہا ہوں یہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب صفا نمبر دو سو چھبیس پر ہے اس سے شروع ہو رہا ہے سفر ہے کے تین حصے ہیں یہ بہت کام کی باتیں ہیں نمبر ایک اسرا نمبر دو میگراج نمبر تین میگ یا عروج یہ نام یہ سارے سفر کو ہمارا میگراج ہی بولتے ہیں لیکن ہے حقیقت میں اس کے تین حصے کہ پہلا حصہ جو ہے نا اس کا نام ہے اور اسرہ کے تعلق سے پارا پندرہ سورت الاسرہ اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں تو سورت الاسرہ یا سورہ بنی اسرائیل اور پندرہ پارے کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نوری آتی نا لہ بسمی ال وسیر ترجمہ کنجلی مان اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے ہردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے سب اللہ فضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ستائیسویں رجب کو میراجی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نہ سے قرآنی سے ثابت ہے نہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے میں ابھی آپ نے سنی نہیں آیت باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد آرام سے مسجد اقسا تک یہ بھی آپ نے سنی آیت تو یہ تو بالکل قرآنی دلیل سے ثابت ہے سورج کا انکار تو ظاہر ہے جو انداو ہی کرے گا جس کے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں اور ایمان کے کان بھی جس کے کام کر رہے ہیں تو آیت قرآنی سن لی قرآن کھول کر دیکھ لے اگر خدا نہ خاشتا اس اسرا کا بھی انکار کیا ہے پھر تو وہ دوبارہ ایمان لانا ہوگا توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اگر نکاتا تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا کیونکہ یہ تو قرآن کی ایک فری آیت کا انکار ہے انکار کرنا اسرا کا اسرا پر تونے کے وہ بالکل نسر قطعی اس پر وارد ہے نسر قرآنی وارد ہے نسمان دلیل نہ قرآن کی دلیل موجود ہے اس پر اچھا باقی دوسرے حصے جو میراج اور اعراج اس کے تعلق سے صد الفاظ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ موٹا مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفیر جمع ہوتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اسی کے معتقد ہیں یعنی اسی کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ خزان العرفان کا مضمون ختم ہوا آگے خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے عروج یا اے یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر سرکی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوتل عرش یعنی ارش کے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطر یعنی خطا کار ہے و اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلى الله عليه صلى الله تعالى على محمد یا کریمات کے بارے میں سوال جواب امیرا علسنت کے سو فیصد کتب و رسائل ہمارے پڑھے ہونے چاہیے بہت سارے قیمتی قیمتی مدار پول جو ہماری ضرورت کے مدری پول ہے بہت سے مدری پول انشاء شاء اللہ الرحمٰن امیر سنت کے کتب و رسائل کے ذریعے ہمیں حاصل ہوں گے اور ہمیں امیرہ وسنت کے کتب و رسائل پڑھنی چاہیے امیرہ وسنت کے مدنی مذاکرے کتب و رسائل آ, ترجمے اور آڈیو بکس وغیرہ اگر آپ کو ایک ہی جگہ چاہیے تو آپ ڈاٹ کام کا وزٹ کیجئے اچھا اب ہم چلتے ہیں سفرِ معراج میں کون سا فرشتہ ساتھ تھا ایک دلچسپ انداز سے ایک آپ کو سوال جواب دکھاتے ہیں جواب دیجئے سفرِ معراج کے نورانی سفر میں کون سے فرشتے کون سا فرشتہ آپ کے ساتھ تھا سوال اللہ یہ جواب کون دے گا بابا جن کی عمر ستائیس سال کے نیچے ہو ستائیس سال سے کم جی کیا بات اپنا نام بھی بتائیں گے اور عمر بھی بتائیں گے سلام علیکم ورحمت السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں فوز احمد بات کر رہا ہوں ٹھیک <سلام> ہے تو عمر <سلام> بیس سال عمر ہے ٹھیک ہے تو حضرت ضبر السلام اللہ تعالی محمد بہتری شہم کے ناظرین آنے والی شب پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنا ستائیسویں شب ہوگی اور ابھی ہند بالے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہو سکتا ہے آج رات وہاں پر بھی ستائیسویں ہی ہو اور یہاں پر ان اللہ الرحمن جلو سے میرا ہوگا تو جامع المدینہ فیضان حافظ ملت ٹانڈا ہند والے جو مدر منع ہمارے ساتھ ہیں آشکار رسول ساتھ ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں شاہد سفر معراج جو آج فیضان معراج ہے اس کا جلوس معراج دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ جلوس معراجیہ کیوں نکالتے اور جلوس معراجیا کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے آئیے دیکھیے جناب کے دولا مرحبا راج کے مرحبا میراج کے دلہا میں کے دلہا میں کے میں نمازے ہم بیاہ کی امامت مرحبا راج کے مرحبا میراج کے دلہا میں راج کے دلہا میراج کے دلہا ہمارے میراج آج شیخان رسول کی آخیں ٹھنڈی کلے جا ٹھنڈا میں کہتا ہوں رواں رواں ٹھنڈا ہو گیا ہوگا جو اس کے رسول کی نظر سے دیکھے گا ظاہر اس کا کلے ٹھنڈا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو بھی نیا طریقہ رائج کیا جائے تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ معذ اللہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وہ تو ہو و تو ہو نبی کی تعظیم و توقیر کرو تو اس کے تحت یہ کہ جو میں نے پڑھا ہے کہ جو قیامت تک تعظیم و توقیر کے طریقے رائج کیے جاتے رہیں گے وہ اس میں داخل ہے ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے تعظیم و توقیر کے بلکہ آج بھی آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں کوئی تعظیم کا الگ طریقہ ہوگا کسی بندے سے ملیں گے نا تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا آپ پنجاب میں ہی چلے جاؤ تو پنجاب کا الگ طریقہ ہوگا باب المدینہ کا طریقہ الگ ہوگا زمدم نگر چلے تو وہاں تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا نہ پنجاب کے بعد علاقوں میں باب ال اسلام کے بعد علاقوں میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب کسی مہمان سے یا کسی عالم سے یا بزرگوں سے ملتے ہیں نا لوگ تو ایک دم گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جھک کے بالکل جس نے پہلی بار جس کو واسطہ پڑا وہ ڈر جائے گا یہ جی کیا کر رہا ہے لیکن ان کیا تعظیم ہے تو یہ گٹنے پر ہاتھ رکھنا کیونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتا یہ جائز ہے تعظیم کا طریقہ ہے. ہر جگہ نہیں ہے بڑے شہروں میں شاید نہیں ہے یہ یا دیہاتوں میں شاید زیادہ ہے تو یہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ تعظیم کے طریقے مختلف جگہ پر مختلف ملیں گے تو جو, جو تعظیم کا طریقہ شریعت سے نہیں ٹکرا وہ جائز ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جلوس جو میراج شریف کا نکالا گیا اگرچہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ صحیح لیکن چونکہ شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے کسی سنت کو یہ مٹاتا نہیں ہے کوئی اس میں گناہ بری حرکت نہیں ہے اللہ رسول کا ذکر ہی تو تھا تو اس کو اگر ناجائز کہا جائے تو پھر تو مدنی چینل پر بولنا یا کسی بھی چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دینا بدرجہ اوڑا ناجائز ہونا چاہیے کہ یہ کس صحابی نے چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دی تو اردو میں بولنا بھی ناجائز ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اردو میں نیکی کی دعوت دینا ثابت کرنا وہ دشوار ہو جائے گا آپ کے لیے نیکی کی دعوت دینی ہے کسی بھی زبان میں دے اشاروں سے بھی دی جا سکتی ہے اپنے کردار سے بھی دی جاتی ہے نکی کی دعوت تو ہمارا لے کے اسلام بہت وسیع ہے اس کو کا خا اپنی مرضی کے مطابق بندہ اگر جو سمجھ میں آئے وہ لے لے اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نعوذ باللہ ناجائز کہہ دے تو نہیں, نہیں نہیں جب تک شریعت کسی کام کو ناجائز نہ کہے نا وہ ناجائز نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی چیز کو شریعت نے جب تک ناجائز نہ کہا شریعت یعنی اللہ رسول کے حکام تو اللہ اور رسول نے جس چیز کو ناجائز نہیں کہا اس کو بندہ اگر ناجائز کہے گا تو یہ اللہ رسول پر تومت باندھنا کہلائے گا اور یہ, یہ کہنا اس کا ناجائز ہے ایسا کہنے والا گناگر ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا تو کوئی حج نہیں جس میں میراج النبی نہیں مناتا جلوس سے میراج النبی میں شرکت نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں لیکن اس کو اگر اس کو ناجائز کہے گا تو اب گناگار ہے کہ اللہ اور رسول نے اس کو ناجائز نہیں کہا نا ورنہ تو بے شمار باتیں ناجائز ہو جائیں گی ہزاروں لاکھوں باتیں ناجائز ہو جائیں گی ہمارا چلنا پھرنا سب گناہ ہو جائے گا ہمارا تو چلنے پھرنے کا انداز بھی آ, الگ الگ ہوتے ہیں جو مطلب سنت سے ثابت نہیں ہوتے سرکار کی سنت سے ثابت نہیں ہوتے لیکن ظاہر ہے کہ عمارت بھی نہیں ہے یعنی بابا جیسے جہاز میں سفر کرنا موٹر سائیکل کار وغیرہ یہ سب پھر مائنس ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ حج پر بھی جانا ہے تو ہوائی جہاز پر جانا سنت تھوڑی ہے سابت کرے سنت ہائی جہاز پر جانا اونٹوں پہ سفر کرنا ہوگا پھر حج کے لیے تو اس لیے وہ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے ہوائی جہاز میں حج کا سفر جائز ہے اگرچہ سننے سے ثابت نہیں ہے اس طرح ٹرین میں بیٹھنا بسوں میں بیٹھنا کاروں میں بیٹھنا اب مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو مکے شریف سے پھر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اونٹوں پر سفر آئندہ اور انداز ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے تو جو جو انداز شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے حرامن و ما سق عنہ فہو افس کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا وہ حلال ہے اور جس کو حرام فرمایا وہ حرام ہے اور جسے سکو فرمایا وہ عفو ہے مافاء اللہ ندی ہمارے بڑے دلہا سر دلہا نبی ہمارے تم میرا دولہ میرا دولہ کے دولہ میں کے دولا میں کے دولا میں راج کے دلہا سب نمازے کی امامت مرحبا راج کے دولا مرحبا راج کے دلہا میں راج کے دولا میرا کے دلہا مارے بنے گے دلہا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جامع المدینہ گوپی گنج ہند والے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے <coughs> <coughs> اور ان کو بھی ایک بہت پیارا مداری گلدستہ دکھائیں سفر میراج کئی سواریوں پر طے ہوا کیا تھی اس کی تفصیل دلچسپ انداز سے دیکھیے جواب دیجیے جس سے مدرسین بھی آ ہمارے جو بھی سنی مدارس کے جتنے بھی طالب علم دینی طالب علم ناظمین اساتذہ کرام معلمین متعلمین یہ سب آ جواب دیجیے سفر میوراج کتنی سواریوں پر طے ہوا برا کا تو سب کو نام یاد ہی ہوا نا السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم السلام, السلام, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ سواریاں تھیں جواب درست ہے چھبے میرا سرکار ہے نمدار مدینہ کے تاجدار چلوں گا وسلم نے پانچ طرح کی سواریوں پر سفر فرمایا بیت المقدس تک براق پر بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پر ساتویں آسمان سے منتہا تک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ صلاح کے بازو پر سدرت المتہا سے قوسین تک رف رف پر واللہ تعالی عالم و رسولم محمد, محمد. بدل چینل کے ناظرین میرا شریف کی شب ہمارے ہاں خصوصیت کے ساتھ قصیدہ معراجیہ پڑا جاتا ہے بھوج گجرات ہند والے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں اور معراجیہ کے چند اشار ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اور امیر علسمت کی زبانی سنائیں گے آپ کو سنیں گے آپ چلیے سنیے میں چند اشار آشق ماہر معراجیہ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ سالتے تھے جو ارش پر جل بدل ہوئے تھے نئے نرالے کرب کے سامان ارب کے مہمان کے थे تھے باہر ہے شادی مبارک چمئی کو जा। مبارک ملک فلک اپنی اپنی لئے یہ کل ان کا بولتے تھے ماں فلک پر جہاں زمین میں شادی مچیلی دھوے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے لفرات اٹھ نفراد نہیں دلہن کی کاروا سور کے نکھرا نکھر کے سمرا ہجر کے سدے کمر کے اس دل میں لاکھوں بناؤ کے تھے وہی وہی آخر وہی وہی اسی کے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے گمانے انکار کے جھوٹے نکتو تم اب آخر کے ہوں کی چال کدھر گئے تھے سر جانے گزرے گزرنے والے گے گیا خود جی ہر کو ڈالے کسے بتا رہے کدھر گئے تھے تبارک اللہ کلو شام تیری تجھی کو سہار ہے بینیازی دوبارہ کلو شان تیری تجھی کو ہے بے نیاز کہاں تو وہ جوشرانی کہاں تقاضے کے تھے کہیں تو وہ جوش نمترانی کہیں تقاضے وشال کے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا لال ہونایت اسے بھی ان انتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بانگ بٹے تھے ہمیں بھی ان خلرتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بانگ بٹے تھے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشق میراج سے اپنے کصیدہ آل رحمت اللہ تعالیٰ علی کا کلام اپنے سننے کی شہادت حاصل کی آپ کو ایک مدر گلدستہ اور دکھاتے ہیں کتنی بار شک صدر ہوا شک صدر کتنی مرتبہ ہوا <تصفح> شب مہراج میں شک صدر ہوا یا نہیں شک صدر یا نہیں جی چار مرتبہ شک صدر ہوا تھا شک یعنی کہ چیرا گیا یہ بھی فرقا کے موجود آتے ورنہ سینا کو چیرے اور زندہ کیسے رہے اب جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نا اب وہ ٹیکنالوجی سینا چیرنے کی دل نکالتے ہیں اور یہ مگر یہ دوائیں اور آلات ہیں اس کے لیکن وہاں تو نہ دوائیں تھیں نہ آلات تھے تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزات میں سے تو شب میراج بھی شق صدر ہوا تھا تو حضرت سیدنا اللہ جبریل امین علیہ السلاۃ والسلام نے شب میراج پر پرسکینا کو شک فرمایا یعنی چی آپ کے قلبِ اطہر یعنی پاکیزہ دل کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے چھال میں رکھ کر دھویا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاع نشان مزید حکمت ایمان اور نور نبوت اس میں بھرا اور سینے مبارک میں اسے رکھ کر سوئی مبارک سے سی دیا علما کرام رحیم محمد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رعف الرحیم علی عبدالسلا تسلیم کی عمر مبارک میں چار مرتبہ جو شکے صدر ہوا اور میرا شریف کی رات کو پیش آنے والا یہ چوتھا اور آخری شکے صدر تھا پہلی مرتبہ کب ہوا تھا دائی حلیمہ جب لے کر گئی تھی اس وقت سب سے پہلے شک صدر ہوا تھا جب آپ کی ہا... عمر شریف تو بہت کم تھی اس وقت بی بی علی اور سب یہ تعجب میں پڑ گئے تھے اور گھبرا گئے تھے کہ ہو کیا گیا دوسری بار جب عمر شریف دس برس تھی اور تیسری دفعہ غار ہیرا میں اور کریم کی پہلی وحی کے موقع پر و اللہ تعالیٰ عالم و رسول وغل عزب صلی اللہ تعالیٰ علی و علی و صلو علی صلو اللہ معراج شریف کی بہت سی برکتیں ہیں معراز شریف کی برکتوں سے مالا مال آشقان معراج جو ہے وہ ای میراج ہوتا ہے اجتماع ذکر و نات ہوتا ہے میراج شریف کے اندر اور اس کی برکتیں بھی پاتے ہیں اس پہ سنتوں بھرے بیانات بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کا سامان بھی ہوتا ہے مدنی چینل پر بھی ابھی اس سے دیکھتے ہوں گے اور اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت مختلف مواقع پر مختلف شہروں میں صرف پاکستان میں نہیں دیگر ممالک کے اندر بھی مسجد مسجد بھی اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے میدانوں میں بھی ہوتا ہے دیگر اس کے لوازبات کے ساتھ الحمدللہ للہ از یہ اجتماعات کیے جاتے ہیں تو آپ بھی ان اجتماعات میں شریک ہوا کریں اور آج انشاءاللہ شاء اللہ رحمان امیر یہیں عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے اس ہمارے شب معاج کے اجتماع میں امیر السلت کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ العزیز عزیز ہوگا اور اس سے پہلے جلوس میلا دیا بھی ہوگا ان شاء اللہ الرحمن سنت السلت بھی ہوں گے جلوس میں اور یہ مناظر انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کئے جائیں گے اسی طرح 1434 سو ہجری سڈانی قلب میں امیر السنت کی تشریف آوری ہوئی کلام بھی ہوا اور آپ نے مدری پھول بھی دیے مدینہ مدینہ بھی ہوا اور معراج میراج بھی ہوا اور کیا کیا ہوا کچھ آپ کو جھلکیاں آخر میں اپنے سرسے کے اختتام میں دکھاتے ہوئے جاتے ہیں اور اسی پر ہم اپنے سرسے کا اختتام کریں گے لیکن یہ آپ کو بھی مدری گلدستہ دیکھنا ہوگا دیکھیے جناب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبارکات تمام آفیکا میں رسول کو سبرا ندی پورا رکھو سبحان اللہ خیر اس وقت میں پرانی قدر سے زیادہ دور ہوں اور میری خواہش ہے تو میں سبحان اللہ پاپا ان شاء انشاءاللہ سب آپ کا دیدار کر لیں گے آفس اپنے گاؤں ہاتھ مل جائے گا یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ شب مہراج امیر علیہ سنت کا دیدار ہو جائے اور پھر ان کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں تو اگر سارے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم ملاقات کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے کوئی ہے جو یہ نیت کرتا ہے نہیں میں کائنات صلی اللہ علیہ پر فرمائیں یا اللہ کوئی ایک آدھ ہم پر بھی برسا دیں. اے محبوب صلی اللہ تخلا علیہ وسلم کی دعا ہماری موفرت یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ و علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان سرما الہی ایمان اور رفیعت کے ساتھ مدیرہ میں شہادت جنت البقیل میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے شبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہو یا اللہ ہمارے ملک خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہمارے تمام عرب ممالک کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہم مسلمانوں کو ایک و نیک بناؤ اور اسلام کا قلعہ بنا دے ہمارے ممالک کو اور مل جل کر اے اللہ ہم ساری دنیا پر اے کاش اسلام کا جھنڈا لے کر غالب ہو جائے ہر طرف امرواشتی کا دور ہو رہا میں دیکھونا برائے فیضان معراج میں شریک ہونا مت بھولے اپنے قریبی ہونے والے اجتماع میں دعوت سامی کے اجتماع میں شریک ہوا کریں ہفتہ وار اجتماع میں بھی شریک ہونا چاہیے اور اجتماعی مدنی مذاکروں کی بھی عادت ہونی چاہیے امیر سنت کے مدنی پولوں سے برکتیں حاصل کرنے چاہیے جاتے جاتے آخر میں ایک نعرہ بھی لگانا چاہیے فیضان مدری مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی انام محمد تبو إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد